آج جمرات کا دن 6 ستمبر اور سال 2018 ہے میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوش اردو کی آزمائشی نشریا آج کی نشریات دو حصوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ چوبیس 20 نومبر دو ہزار سترہ کو پنجگور کے علاقے گجک لوہڑی میں فوجی آپریشن کے دوران اغوا ہونے والے نیامت والد شکاری عبد الرحمان اور سراج ولد شکاری عبد آج پنجگور ایف سی کیمپ سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں دازن سے تعلق رکھنے والی خواتین اور بچوں نے تربت پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سات لاپتہ نوجوان طالب علموں جابر علی ولد الہی بخش عبد المجید ولد قادر بخش عزیز احمد ولد تاج محمد ساجد ولد نظیر احمد شاہد علی ولد کریم بخش شعیب احمد ولد پیر محمد اور قدیر احمد ولد محمد موسا کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا یاد رہے ان نوجوانوں کو اکیس جولائی کو کراچی جاتے ہوئے بھوانی کے مقام پر لاپتہ کیا گیا تھا بلوچستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار تک پہنچ گئی ہے اور پاکستان میں ٹوٹل سڑسٹھ لاکھ منشیات کے عادی افراد ہیں واضح رہے بلوچستان میں منشیات کے کاروبار کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے زمیندار ایکشن کمیٹی گوادر کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ باثر افراد اور لینڈ مافیا کی جانب سے جدی پشتی زمینوں سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے واضح رہے گوادر سی پیک منصوبے کا مرکزی شہر ہے وائس فار بلوچ پرسنز کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے بھوکڑتالی کیمپ کو 3176 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ایک وقت نے لاپتا افراد اور شہدا کے لواحقین میرنجو نے کہا ہے کہ نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو جمہوریت سے وابستگی کی سزا دی گئی ہے واضح رہے یہ دونوں جماعتیں پچھلی حکومت میں اتحادی تھے جس میں بلوچ نسل کشی میں تیزی لائی گئی تھی دورہ اسلام آباد کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ ضرورت ہے کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والی دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن اور مستقل اقدامات کرے دوسری طرف پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں تعطل ختم ہوا ہے کوئی ڈومور کا مطالبہ نہیں ہوا ہے پاکستان نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری قربانیوں کو تسلیم کیا جائے بلوچستان کے سنتی شہر ہب کے ساحلی علاقے گڈانی میں مکینوں نے شپ بریکرز اور مقامی وڈیروں کی جانب سے گڈانی ساحل کے اراضیات کی غیر قانونی لیز اور قبض گیری کے خلاف لسبیلہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے شرکت کی خیبر پختونخوا کے علاقے تحکال میں عوامی نیشنل پارٹی کے پی کے سیونٹی فور سے الیکشن لڑنے والے امیدوار ابرار خلیل اور ان کے بھانجے راشد خان نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے جان بحق ہو گئے ہیں واضح رہے اے ایم پی ایک عرصے سے زیر احتاب ہے جس میں اس کے مرکزی رہنما بشیر احمد بلور ہاروم بلور سمیت سینکڑوں رہنما اور کارکن جان بحق ہو چکے ہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک اسپورٹس کمپلیکس کے اندر خود حملے کے نتیجے میں کم از کم بائی افراد جان بحق اور دیگر درجنوں زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف افغان خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان اسپیشل فورسز نے کابل شہر اور اس کے مضافات میں کارروائی کرتے ہوئے حقانی نیٹ ورک کے گیارہ شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے متحدہ مجلسی عمل پاکستان کے صدر مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں موجود حکومت جبری حکومت ہے جس کے وزیر اعظم اور وزرا جالی ہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بین الاقوامی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق میں بلوچ نمائندہ مہران مری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قبضگیر پنجابی ریاست پاکستان بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ اور مکمل تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور ان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے اور دہشت گردوں کی معاونت کے پاداش میں گرے لسٹ میں بھی نام شامل ہو چکا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچ تحریک کے خلاف پاکستان کے استعمال شدہ تمام مہرے اور حربے ناکام ہو چکے ہیں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ہندوستان میں ہم جنس پرستی کو جرائم کے زمرے سے خارج کرنے کا تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے ہم جنس پرستی کو جائز اور قانونی قرار دیا ہے بلوچ قوم پرس رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کی تین سو ملین ڈالر امداد کی بندش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ملنے والی امداد کو ہمیشہ بلوچ قومی نسل کشی میں استعمال کیا ہے امداد کی بندش کو ہم بہترین عمل سمجھتے ہیں تاہم امریکہ سمیت مغربی ممالک کو اس سے بڑھ کر پاکستان کے خلاف راست اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کیوں کی پاکستان دہشت گردی کے خلاف نہیں بلکہ خود دہشت گردی کے مرکز اور محفوظ پناہ گاہ ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سمیت نیٹو میں شامل ممالک کو اس امر کا ضرور تجزیہ کرنا چاہیے کہ افغانستان میں دو دہائیوں کی جنگ اپنے انجام تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالمی طاقتیں حقائقہ تجزیہ اور ان کے صدباب کرنے میں ناکام ہو گئے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے پاکستانی ریاست فوج اور دہشت گردی آپس میں لازم و ملزم بن چکے ہیں سے ایک دوسرے کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ قوم دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ریاست کے خلاف اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے بلوچ قوم کے خلاف پاکستانی ریاست فوج اور خفیہ ادارے جنگی جرائم میں ملوث ہیں عالمی دنیا کو پاکستان کی بربریت کا نوٹس لینا چاہیے اور آزاد بلوچستان کے تحریک کی حمایت کرنا چاہیے کیونکہ اس خطے کی امن اور سلامتی کا واحد راستہ آزاد بلوچستان سے نکلتا ہے بات کریں گے بھی اچھا رو کی بھی بھی گل بلوٹ سے لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر جاوید اکبال کے بیان کے حوالے سے جہاں تک جسٹس جاوید اکبال کے بیان کا تعلق میں سمجھ دیوں کہ جسٹس جاوید اکبال کا بیان ایک دارانہ بیانے جو دانستہ طور پر دنیا کو گمراہ کرنا اور جبری گمشدگی جیسے سنگین مسائل کو متنازعہ کرنے کی کوشش ہے جسٹس جاوید اقبال ایک ایسی کمیشن کے سربراہی جس کے ذمہ پاکستان میں جبری گمشدگی جیسے اثاث اور سنگین مسائل کی ذمہ داری ہے اور جس سے ہزاروں گمشدہ لوگوں کے خاندانوں کی امیدیں وابستہ آئیں اور کمیشن کی طرف سے سینٹ کے اسٹیڈنگ کمیٹی کے سامنے ہم نے گمشدہ لوگوں کی تعداد اور اقائق کو تھوڑ مڈور کر بیج کرنا کمیشن کی ساقت پہ سوالیاں نشان ہیں دیکھیں بلوچستان میں جبریگ گمشدہ لوگوں کی تیداد اظہاروں میں ہے جبکہ صرف 2018 میں حب تک لوگ پورسس کے عادتوں لاپتہ ہوئے ہیں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آداد شما ان علاقوں کی جہاں ہماری رسائی ہے بلوچستان کے بیشتر علاقے نوگو ایریاز جہاں بلوچ ہیومن رائٹ اور سمیت کسی کو رسائی نہیں فورسز کی پالیسی کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے اور ان کی داد رسائی کرنے والا کوئی نہیں اب ہماری عورتوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے ان آلات میں کمیشن کی طرف سے یہ کہنا کہ بلوچستان میں پتہ لوگوں کی تعداد صرف ایک سے اور لوگ ذاتی دشمنی کی بنا اغ ہوتے ہیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاستی ادارے بشمول لاپتہ لوگوں کی کمیشن اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے یہ ان افراد اور اداروں کی گناہوں کے پردہ پوچھی ہے جو ان جرائم میں ملوث ہیں کمیشن نے کچھ ایسے بھی کیسز کارج کیے جن کے کاغذات کمیشن میں کیسز جمع کرنے کے کرنے کی ریکوائرمنٹ سے کم میں اب آپ دیکھیں okay. ایک انسان کی جان کا سوال ہے اور دوسری طرف کمیشن اس وجہ سے کیسز کو کنسیڈر نہیں کرتی کہ اس کے کاغذات پورے نہیں ہیں یہاں تو وہ پورے مشینریز کام کر رہی ہیں پوچھ ہے کیسز پائل نہیں کرتی ہے میڈیا کاموش ہے اب آپ بتائیں کہ ہم کاغذات کہاں سے لائیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسٹس جاوید اقبال بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے دورہ کرتے اور لاپتا لوگوں کے خاندان سے ملتے لیکن انہوں نے کوئٹا سے باہر جانے کی سہمت نہیں کی اور نہ ہی ہم سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے بارے میں رابطہ کیا آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کمیشن جبری گمشدگی کے مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو عقائد کو مسق کرنے کے بجائے اس مسئلے پر سنجیدگی سے کام کریں آج کے پروگرام میں ہم بی این ایم کے سینئر ساتھی نبی بخش بلوٹ سے گفتگو کریں گے جنہوں نے حال ہی میں امریکہ میں پاکستان میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہونے والے کانفرنس میں شرکت کی ہے کل کے جو پروگرام کے حوالے سے میں یہ بتاتے چلوں کہ یہاں کیپٹل ایل ڈی سی میں ایک لوکل آرگنائزیشن جس کا نام ہے ساؤتھ ایشیا اس کے زیر اتمام ایک پروگرام انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا تو وہاں پر میں ایز اے ای گیسٹ سپیکر گیا تھا تو میرے علاوہ وہاں پر پاکستان میں جتنے جو مظلوم اقوام ہے ان کے نمائندوں نے بھی شرکت کیا اور تقریباً پندرہ کے قریب یہاں کے کانگریس مین انہوں نے بھی شرکت کی تو وہاں پر میں نے اپنے قوم کا نمائندگی کرتے ہوئے شرکت کی اور وہاں پر میں نے ایک بات واضح انداز میں وہاں پر جو تھے تھے اور اسپیشلی کانگریس مین تھے ان کے سامنے ایک بات واضح الفاظ میں رکھی کہ بلوچستان کبھی پاکستان کا حصہ رہا ہی نہیں تھا بلکہ بلوچستان پر ستائیس مارچ انیس سو اڑتالیس کو بلوچستان پہ پاکستان نے قبضہ کیا تو میں نے اپنے اسپیچ پہ وہاں پر تھوڑا بلوچستان کی جغرافیہ اور اس خطے میں بلوچستان کی اہمیت اور وہاں پر جو ریلیجس ایکسٹریمزم چل رہی ہے اس کے بالے میں بریفلی کانگریس مین کے سامنے اور وہاں پر بیٹے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی دوسری اہم بات سی پیک جو پاکستان چائنا اسٹریٹجک الائنس ان کا ہے تو یہی ایک شوشا دنیا کے اندر پاکستان چلا رہی ہے یا چائنا چلا رہی ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم نے واضح الفاظ میں وہاں ٹیک کانگریس مین اور دوسرے قومیت کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ سی پیک کا جو مقصد ہے صرف چائنیز اپنی ملٹری بحث کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اس کا ایک مقصد اہم مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اسپیشلی ان کی جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے تاکہ اس کو وہاں پر بیٹھ کر ڈسٹرب کر سکے جو ہمارا ہے مسئلہ ہے مذہبی دہشت گردی اور ہمارا مسنگ پرسنس کا ایشو تو ہم نے وہاں پر یہ بات بھی رکھی کہ پاکستان جو دنیا کے لیے دہشت گردی کا ایک فیکٹری مانا جاتا ہے کہ وہاں لوگوں کو مختلف ملکوں سے لوگوں کو بلا کر وہاں پہ ان کو ٹرین کر کے پھر دوسرے ملکوں پہ بھیج کر آ, وہاں پر دہشت گردی کرواتے ہیں یہ پاکستان تو اس حوالے سے میں نے اگزامپل بھی ان کو مثال کے طور پر مثال بھی ان کے سامنے رکھا تھا لشکر جنگوی لشکر پراسان جو ان کی کیمپ ہیں وہاں پر مکران کے مختلف علاقوں پہ آ, میں نے یہ بات بھی کہا تھا کہ آئی سائی انہیں کے ذریعے ہمارے یوتھس کو ہمارے بوڑھوں کو ہمارے عورتوں کو اٹھوا کر ان کو اپنے ٹارچر سیلوں پہ رکھتے ہیں اور مختلف قسم کی اذیت دے دیتے ہیں پھر تو ان کی لاشیں وہ رانوں پہ پھینک دیے جاتے ہیں یہ ایک بڑی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے وہاں پر لوگوں کو بتایا تھا ہم نے اپنے اسپیچ میں ایک بات دور آئی. وہی بات جو آٹھ 10 سالوں سے ہماری پولیٹیکل پارٹیا ہماری لیڈرشپ جو ویسٹرن کنٹریز اور یو ایس سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کبھی یو ایس کا دوست نہیں رہا ہے اور نہ دوست رہے گا وہ صرف ایک ڈبل ایجنٹ کے تھرو کام کر رہا ہے اور وہ خود دہشت گردی کو پروموٹ دے رہی ہے لیکن اچھی خبر اور خوشخبر یہ ہے کہ تو ابھی یہ ہماری جو موقف تھی اس کی تائید ہو گئی ہے جنوری فرسٹ ٹو تھاؤزینڈ ایٹین کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ تھا اس کے بعد پاکستان کی امداد روکنا اور پاکستان کی جو فوجی ٹریننگ تھی ان کو روکنا اور پھر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ مائیکل پومپیو کا پون تھا پرائم منسٹر عمران خان کو ایک کلیئر میسج تھی پاکستان کے لیے کہہشت گردوں کو سیف ٹھکانے پرام کرتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت پہ شاید اس ریجن پہ ایک, ایک چینج آئے تو آخر میں ہم نے کانگریس مین اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ جو بیٹھے تھے ان کے سامنے ایک بات واضح انداز میں رکھی تھی کہ اگر اس ریجن پہ یو ایس اور دنیا کو چینجز لانی ہیں تو ان کو بلوچوں کی آزادی کو سپورٹ کرنا پڑے گی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بلوچ قوم یو ایس کی جو ساؤت ایشیا پالیسی ہے ہم اس کی بالکل مکمل آم حمایت اور تائید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یو ایس بھی ہماری آزادی کی جہد جہد کو سپورٹ کریں تاکہ بلوچ اس ریجن پہ ایک دہشت گرد ریاست سے اس کی جان چٹ جائے اور اپنے سائل وسائل کا خود اختیار بن جائے آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات